انجام پہنچانے بند ہوگریز کے گلاما کا بوتھا نہیں بند ہو سکتا میں آخر چڑھ روپائی دے پانی شراب نقل گلاب میں ہزار پہ لو بندے ہوں سن وہ پیسے تو رستے سمجھ کرنٹ تو بندہ رستا کیوں ہوتا ہے کہ دین ایمان عزت نہ لے جانا امراض ہوں میں دین ایمان امان نزت ہرشن امراض قربان جو کر کے پیسہ آم ہو گیا لے بندے نواب دے دیں ان کار ہوگ آپ جی میں یہ چیز استعمال کرنا تو سو نا ہونا سو نکل ہونا کا نقصان ہوگا یہی شاید ہوگا نا کہ ایک دوائی سارے بندے بچ جان تو دنیا میں بیماری نہ رہے رب سارے حکیم لکھا سکمونی دوائی کو شکرا کٹ مارتی شکرا دیکھتا کبھی ہے ہر ماں پیو ملاد نہ کنے بچے جم رہے ہیں جم رہے ہیں لیکن قانون ہے قانون مطلب ہے تو کنے بے اولاد نے وہ کنے کیون بچم نے کیوں جمنا پاگل کا پتر ہونا جا سائنسدان پوتر کا پتر جڑا کے جناب مطلب دس بارہ ہو گیا بھی بارہ ہو گیا سو بارہ ہو گیا قانون بن گیا لانچی دا بچہ ہے قانون نہیں قانون وہی ہے جڑا اندر ہاتھ چ جیسے چاند کرتا پلا جی دبائی بنی ہے گجے جسر دال ہونے جیو گل ہو میرے خیال تو کوئی بندہ ایسے نہ رہے سوچ رہا تھا کتنے سرو سائنس دن سارے مرتبہ مرتبہ پاپر ہونے کیوں یعنی خدا کرنے میں خدا نہ کیوں وہ کتی کا پتر سمجھتے ہیں بھائی یہاں Uh, قوانین نے دیت بارش شروع ہو جائے یہ انہیں قانون ماں بنا لیا بنایا تو ہوں یہ نہ سوچا کہ پچھوں قدرت ہے جی بارش نہ ہوگی بدل بھی ہو بارش نہ ہوگی کوئی نہیں سوچا لکھا میرا رابطہ بلم تو انگریز کوئی کٹھا نہیں ہو سکتا میرا کتا اکل انگریز کٹے نہیں ہو سکتے اکل کا اکل کا کافر بلم کافر کٹھے نہیں ہو تاریخ لکھی پہ دنیا کی انسان کی تاریخ ہے تاریخی سارے اگریزان تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے کوئی پچی ہزار سال پہلوں ستا گل کا پترے پہلے لکھی ہوں پچی ہزار پہلے کو خیر جن ہزار سال بھی پہلے نو بلا چار قسم دے. انسان تاریخ پہ کیا لکھی سارا ایسا ہوتا ہوگا ایسے ہوا ہوگا ایسے بنتا ہوا ہوگا ایسے جو وہ دن لنگور کھا ہوا ہوگا لنگور سے ایسے اس کی ہڈیاں مل گئی ایسے مل گئی بہت کتی رنگ بہت پرولہ نت لکھنی تاریخ ہے کیاس کا کیل لگے تاریخ ہے تاریخ ہوتی ہے واقعات کا بیان جو واقع ہو چکے نہیں کیا سے کے اندازے داں دے پتر دا دا دا دا کتی کا لان دن لکھ تاریخ دنیا میں سور کا بچہ ان کے جا کما پتر کون ہونا پگار بچہ کرنا اچھا پھر ہوں آپ کے لانتی کا بچہ بال سکول دیکھتا ہے سور دے ٹی وی سکول کا بار بار جا یہ چکلا ٹی وی نا واپس کا بار تو ٹی وی دا کام کی کہ یہودی کروگا بخر برائی یہودی دقت گاؤں اسلام کے خلاف گھر دیکھ بنا سر ریخ اسلام کے اندر سبھان لا راوی روایت کرنے والا حدیث دنل تب ہو تبدیلی آئے برا ہوٹھ بولے اچھا سب روایت دنیا میں روایت کدیف ہوگی جتنے جن اخبار والے سارے رانی بلے شرابی ماں بین اپنی ماں چگیا بہت اخبار کا ہی میں آخانگا سچی ہوئی اس قوم سے سویرے اٹھتی جا تک اخبار فن پہ لا سب نکال کا پتر آ تو سچتے رب روکی تی اخبار فنی مج کی winne. جو جھوٹ ویچ, جو وچ، جو فریب جو بدماشی جناح کی دعوت ہر قرآن کا سارے سدھا ان شکتا بھی کی ضرور آتاب دیکھے جدید پتی یاد کرنا رکھتے سائنس کی کتاب ہوں کہ چار قسم کے انسان پہلے پہلے شروع میں بنید. چار جاوائی انسان فلانا انسان فلانا وہ فیشن لنگور بندر بندر تو بس ایم سیدھے ہو گیا ہوتا ہے سارے سارے سائنسدانوں کی کیا ساریاں ہیں سائنسدانوں کا قیاس ہے کہ قریب تیس پچیس ہزار سال قبل موجودہ انسان نے روئے زمین پر قدم رکھا اس سے پہلے چار قسم کے انسان نما بندر زمین پر نمودار ہو چکے تھے انسان نا بندر زمین پر نمودار ہو چکے تھے چار قسم پھر یہ انہوں کی شکل بدلدا بدلد بترے بندہ انسان آ گیا ہوں دیکھ جڑا کتے دا پتر نبیاں نبیا رسولوں اپنے آپ لنگور دا پتر پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے سوے بچہ دا جا میرے پتر سبق پڑھ گیا نہیں کی جو سارے پیو دادے نبی ولی سارے یہ سب باندر دے پوتر یہ سبق ہے اکبر ہے وہ دجال دا پوترا ایک انسان وہ سی کہ اتنا عروج کیتا سوان کیا سوانا انلحق شاہ منسور اس آخر میں حق ہوں یعنی کیا مطلب کہ اپنی خلیف سب سفت ختم کر کے رب دا نور جو چمکا وہ آپ بیٹھا گم ہو کے حق دوں ایک انسان حق دا ہوتی تھا دوسرا آتا میں لگور کا پوتلا کتھے خدا کتھے لنگور یہ تعلیم دا سر ہوں ایمان لال ڈاکو یہ کافر جڑا سور ہے اس نال کا لوگ رابطہ یا اس سور کی کوئی نماز کوئی عبادت کوئی ہے اچھا پھر تاریخ چل رہی ہے ایسے ہوا ہوگا کہ آگ کے آگ دبا ایسے ہوا ہوگا کہ جناب پہل لوگ کچا گوشت کھاتے ہوں گے کچا گوشت کھاتے ہوں گے آگ جی نہیں ہوگی بس یونان والے یہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑھ گیا دیوتا جیسے جن رد جنہ کے اگ چوری کر کے بج کے لے آئی انہیں جہے جن انہوں نے انہوں پتا لگا انہوں نے فر کے بند دن آخر کوئی گل نہیں چلو میں کی گراس لے لیا خیر اتو گاہ نہیں تر پی ہوں اگ دی گوشت بننا کتنی گوشت پکا والا اگ بالی بیٹھا پر ڈگا بنیج گیا چکن لگا انگل سڑ گئیے انہیں منہ چار او پائیے جدو گئی پوجا گوشت سڑیا جا اپنی انگل کا دا. مزے دار لگا انہیں آخیا گوشت پکا کے کھانا چاہیے بچا کھا گیا بڑ پیسا ہے ہوں ایمان دس پھر گل جہی میں لگا سا بہت پرس ہیں ہوں جی گل کری آدر جی کافر کیوں نہ جتنے سکول والے مرتبہ سب مرتا دکھا دی جنا دہام قرآن واضح کہ ہر چیز تعنادی کا نام اسا آدم کو سکھا دیتے جو اولاد آدم چل رہا ہے نام ہے فلانی شاید آ فلانی دا اصل کتوں آیا ہے <سؤال> آدم علیہ السلام نے ملیا اے میں ملے کتنے ملیا <سؤال> <سؤال> ہے ہوں قرآن فرماندہ آدم نو ہر چیز دا پتہ دتا ہے اور یہ کافر بچے سکولی پڑھا رہے ہیں ہزار سال تک انہوں نے کسی شہر نہ رنور جانور سن ڈرے سن فلا چڑھ لینا سن کچا گوشت کھانے سن گی دا پوترا قرآن آخ آتم سلام ہر چیز دل گیا ہے کافر کا بچہ تو پر اے پروفیسر ماسٹر قوم کا شباشہ اوی قوم تھی تو چوبی گھنٹے سے نہ انگریز واہ کرتا ہے وہ شراکا چکتا ہے ماں فرق آتا وی نہیں ویستے صحیح بلو پینڈ کی ہے اور ہوں اس دا بچہ پڑھے نماز کیوں پڑھے بدلے کا بچہ جہا قرآن نماز دھڑنا ہی وہ او قرآن آدم علیہ السلام انسان پہلے عظیم انسان ہی ہوئی پہ اللہ کے نبی تھے اور سارے علم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا اور جنہ علم نبی علیہ دے کول ہوتا ہے کافر کافر لانتی ممکن ہی نہیں آنا کسے مسلمان کو آ سکتا کسے ولی کول نہیں آ سکتا علم اللہ دے نبی کو رب آ کے ہر چیز کا علم آدم نو دیتا ہے اور اے کتی کا پتر سکول حضرداد میں نے پتا لگا کہ باڈی شریف رکھی میری پتی نے ہے نے ایک منٹ پہلے گل من کر ہوں تکری میری اتنے وہاں کے پنڈ تکریر ہوں گی رہی ہے سارا کچھ سا مطلب گردار بھی رکھتا ہے ہاتھ بھی چل رہے سر میم انہوں بچے آئے نا ساڈے گھر انہیں بچیا آخر سارے گھروں کو اصل سکول پڑھنے اج آیا میں منہ نہیں ملایا ملایا تو میں اندر آخیا میں ہاتھ نہیں ساتھ آدھا مجھے پکی خبر ہوئی ہے تر بال سکول جنگ نے اچھ تو بعد سڈے تیرا مرضی سلام بہ ختم بین کیونکہ تاسرال سیکھنے اور کفرال تیرے دال متفق اور بھی متفق ہوا اچھا رکھنے آ سان خطرہ کدھر اگر رات میں سوپ کتے دی شکل بن جائیے ساتھ رہے اپنا اپنے آپ خیر خوش ہے ہوں دس سے سہی سوا لاکھ ندی لنگور پوچھ پڑایا جا رہا ہے بہن چوتوں تھی نماز کہتے نماز کہ سور دے بچے تو دے مولی نماز ہو گا کٹا چیشتی مردو نہیں بنیا سید لمبیا تک جیتے لنگور پتر تعلیم ہے تو داخل ہوا خرا انہیں چوکوں جنیاں گالا کٹانا عبادت پتلا نہیں اتر ستا میرے کو لگا رب طاقت دے میں میں مان رب اجازت دے کیامت قیامت برپا کرتی کرے چن چاہے سور کا بچہ نما کر دیتے جان بالما رہا گزا بال کے گمراہ راہ بچے مگدوچر تماز کا پڑھنا پیا ان کا رہا یہ لانتی میرا دماغ فٹ بڑھ کے و کافر کے بچے و لانچ پہ ان مول دیا پیروں سے بالا کتے کے پوترا سے جڑے یہ تعلیم پہ کے لاکوں اجازت دیتی کھڑے نے ایک لفظ نہیں حدرا صاحب جن میں کچھ سچ آ یا ایمان لفظ بھی نہیں ہے۔ ہر لفظ خف بھی انجمن جھوٹ بھی انجمن ایسے ہوا ہوگا بندہ ایسے اتر پڑا ہوگا ایسے بن گیا ہوگا لا سب نانک پڑھنے والے نے پڑھاوانے سے بن گیا ہوگا تریفے اندیش زخر رہے وہ شکان کا پتھر پہلے بلا دریادا را لا ل جن وایا نہ کرو کالا کپڑا کالا کپڑا کٹو ہلکا مر جائے گی اگر فرمند نے ساری قوم جہری ٹیكے تو اگلے لگ گئی ہے لائے گئے کیونکہ علاج ہوں جڑا کوئی زندہ ہومار ہوا لانتی زندگی ختم کر تھا مر چکا ہے اس لانتی کاج ٹی کے بےکار میں گولہے قوم چکیے مر زمیر ایمان دل دماغ ہر شہ لانتی مردہ کردہ کردا ایخبار آتا باد مرد نہیں مردو کا قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے درخت مردوں کا علاج کی کی نو کی کالا فوج تو پولیس ہلاک پردا دن لا علاج میرے کو بندہ بچے گا لاکھ برو پہ میں تو یہ پالی ہونی چاہیے الگ دے تقریب کا چوہا لام لوٹا رے ریچ بندر ریس کو ہم تعلیم ہونی چاہیے یہ واقعی ہوئی کچھ ایک بندر ریس سے کتے بھی لے کر ٹھیکر ہو یہ سما بند ہے ایسا بالکل تھے بالکل براہک تھے انہیں تعلیم ایسی ہونی چاہیے کیونکہ خود جو انسان کو نہیں ہے کو دیکھنے والے تو ہو جائے نا یعنی اگو بیٹھے والا سارا تو دیکھنے سوچ بھائی چودہ ہزار میل جنا دور ہوں وہ آپ ہزار روپیہ پلو گنڈ لا کے خرید کر کے دیکھ دیا شوک نال یہ سور اکا جنس ہوئی کنال سیا آ جنس جنس وال میل ہوں رس رستا کتا کتے کی نہیں تو اے جو بیٹھے نے ہر وقت اندر نگاہ رکھ کے جڑا ماں گنا پہ کرتا ہے تو ایک جن سو میں جی اگلے دنیا جی سوال کر ہیں عورت مر جائے پتہ نہیں لگ رہا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے تو کرے پچھا گی ہوگی جی میں جی جواب پروفیسر تے میںاب پروفسرسٹرسو سوال کا سارے کول حق نہیں بنتا سوال کرنے کا کہتے کیوں میں عورت برخے کٹ کے ننگی کیتی کی کنیا نے کہ ہوں کافرا عورت مسلمان دی پچھا نہیں ہو سکتی سڈے کو سوال کرتے اس لیے سونے لگتے ہو کہ سارا اسلامی ماحول معاشرہ ہو بے. تعلیم ساری رسول اللہ دی ہو سکا پوچھو جی عورت مرے کی میں کریں گے اصل کہہ دیا گے مرے گی مسلمان ہے بغیر مرسل برے گی کا مرے نہیں ہوتا مسلمان عورت تے کنجر جڑا دیکر جاؤ بھر بیٹھا جی اس گلے کو کیتا کی پیا بندہ ہے ہندو سکھ تے مسلمان تو ہک نہ بڑھی پچھان جوگی رکھیے تا مسلمان تو دوروں پچھانا جاتا ہے وہ پوچھو بھی حضرت پچھا کھیے حضرت کل فرما رہا ہے قوم دے دین دو وین ٹی وی پڑھن اخبار ویخن ٹی وی میرے بھی اخبار پکا لگا لا خدانا بھائی قرآن نہیں پکا لگا کیا اہتمام اس خالق کی تن اس کے ادارن میں ساری جو ترین ایک انسان بنا کے او تنازل رہے ہیں. صحابہ, اہل بیت او تے قربان ہو رہے ہیں گلیا پاکاں اپنے گھر ہر شہدے پیچھے چٹی تے الحالت جو ربی پی اس قوم سے اگریز کی تابے داری تعلیم ورکے کو ہاتھ لاگن دوبارہ نہیں میں دس روپئے کا روزانہ اخبار لوایا ہے۔ کو سچ کی ہے۔ پہلے سفے اللہ کے تھے تک سارا چھوٹ فرار بہادر صاحب سارے پرماند نے کیسی عجیب گل ہے قوم دسے روزانہ پنجر فلانی تھان سے مسلمان نینج ہوا فلانی بہن جو ہوا فلانی بھانج ہوا فلاں تھان سے ریزت چکی گئی ہے فلانی تھانے بندے مر گیا پلانی تھان دن جی ہو گیا اپنے چران کی خبر سویرے سویرے مہنگے چترواج گیا باہر اکل بہ گئی اپنی ضلت اپنی بربادی اخبار ٹی وی کا کی کام ہے سارا سرف اور صرف اس ملون قوم کا سہل پیار کرتا ہے کافر کے حق میں اسلام کے خلاف مسلمان دلاف ہاں چار ملک ملکان کے ملک امریکہ برطانیہ پی گئے گئے طالبان ایک اگو نسے فرد گل سمجھا جی ایک اگو نشے پھر ہیں گھر چڑھ کے ایک پیچھوں بانگ ماری آسائی آہشت گرد کون ہے جڑا اگو نشا ہے وہ ڈر کے گھر چی پھر ہے کون نے دہشت گرد جا پچھو آ رہا ہے جڑا بجا ہی جا رہا ہے دہشت دی. گرد ہے ہر بندے دے ملک جاری طالبان دا کوئی وجود ہی نہیں اسامے کا کوئی وجود نہیں ایک چھلاوا ہے کتی کا پھر کبھی اٹھے جیتے بمب مارنا ہوں اتنے اسامہ بڑھ گیا اٹھا بڑھ گیا بڑھ گیا نہ قوم شام ہے نہ گل ہے نہ کوئی بات ہے ملکا لانتی اکل رہ گئی اتھے. جو سور ویکھ گے ٹی وی تے اخبار تو جنہوں لکھ دینگے وہ شہید قوم بھی نکال شہید ہے باغ سور کا بچہ مریا کسمیاں پیار مر وہ لکھ دین شہید اللہ کے بلی لکھ ہلاک ہو گیا ہلاک ہوم بدین وہ جی اخبار دی گل قوم ہے قوم ہے کالج میں زندگی کی اخبار میں قوم ہے کالج میں زندگی جو اخبار ہے نا نگیا رنگ چپے پالی پیاں ہر شاید نکلے پہ دس روپئے کا خرید کر کے سویرے سویرے ظاہر ہوا براد بلان دو بن کے گیا سن وہ نواں براد ہوئے کتنے پہنچ گیا ایمان نل میں یہ دعا کر رہا سا یا لا کر سانوں یہ اج کا جڑا سکولی انسان ہے نا یہ نکت یہ سامنے سارے نئے تم سان کتا ملا لیا کر سور ملا لیا کر سانوں کسی جنگل چ لیا جا پر یہ بندہ سننا ہو سانوں وہ جانور چنے لگتے ان سوراں تو, تو بندے نکلنے اج پوری قوم چکلوں نے بارش جڑے ستے ٹی وی والے تخبار ہے چکلوں کے بارش نے پوری قوم دی جان جان حکومت سدر تک ایس پی ڈی ایس پی وزیر جنوب سدھر ہو جاسے باہو باہو توا لا دیں گے ہوگا میرا توال آپ ایسے میں میرے کو سما پتا ہے بیٹھے اگوں نے باندر لانتی جیسے مرضی مردی گے ایمان تو ہوبار والے وہ خبریں والے جاڈا تمن خان کا پیپر بنتا میںالی تکلیف کر دو تر کر دوا انتشار ہوتا ہے فائن بھی ہے جناب میں اپنی بھن پھر چڈیا سلطان رائی نار کے فوٹو کھچ کے باہر دے کے روزی کھان والے پلیا تو میرے کو بغیر تو اٹھا لٹری نکل جا کر دی جا میں تلس لیا تو پھر میں تم دسا خود دساں میں تم دساں تک کی شا چکلے بارے سے میںا لگا جب میں گرفتار ہوتا اخبار خبریں بہت دینا سنر پانی مسجد شرتی کتاب کرتے پوترے تھے آپ نے دوسرے دن پڑھائی بہت اچھا دیا انتظار میں کتابیں چاہنے کٹ کے گل شروع کی باقی دس چلیا پاکستان چلیا تاریخ باشن بدھو کا پتر پاجمان ہوئے اچھا ہوں جیسے آگ کی دریافت کے بعد انسان کی خوراک میں بھی تبدیلی رونما ہوئی اس اسپیشل کو پھلوں اور جانوروں کے کچے گوشت پر گزارا کرتا تھا کیا گیس ہے تریخ لکھی بھی بھائی گیس ہے کہ ایک دن شکار کیا ہوا پرندہ آگ میں گر کر جل بھن گیا اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی انگلیاں چل گئی کو خیال پائنڈیا بھی نہیں ہویا ہو گا شکل بھی رلتی ادی کار رلتی سردا ہوں باہر والے اینج بن گیا میرا کیا سی کتا لکھو لکھو جلدی کرا پڑھاؤ بچوں کو سویرے ہاتھوں میں کسمیا تا میں ویڈی گی وی کو جی بندہ دیکھا نہ اڈا وا سور ویخیا میرے بد کا پتر نی دکھایا میں بڑا ملک فریا تو بڑی دنیا فریا میں میں انسان نہیں ویکھے انسان جی ویکیا نا تو میں جن سکول تو دور نظر آیا ہے جن مطلب تہذیب تو دور نظر آیا انہاں انسان نظر آیا میں کسمیاں کون پہ پر پرتھوا بیٹھا میرے بہت کرنا اس بندہ دن ناج تو میں کیا میں سکول جائز قرار دے دیا گا ایک سوال دا دے دے دے. ان کا جواب دے دیں انپڑھ طبقہ پڑھیا لکھا دون انسانیت شعور اخلاق آداب ایمان رب رسول کا خوف ہمدردی مہمان نوازی یہ ساریا سفت گڑ کیڑے پاس نظر آ اگر پڑھیا لکھے چ نظر آؤں میں لکھ دیا گا جائز اگر انپڑ تو میں لکھ دیا گا لانت حرام ہے کفر ہے نور ہوئی ہے جڑا انپڑا کو دس انپڑھ چکلے کا پرمٹ کٹ کے دے رہا جج دے پولیس دے رہیے آف سر رشوت انپڑھ کھا رہا کھا سکتے گرتے شلاح انگریز کا پرچا کٹ سک جھوٹا پولیس مقابلہ بنا بندے مار سکتا نہیں جڑی نہ کسی علاقے کی انپڑھ چوڑی چوڑا انہوں نے پانچ ہزار دن چی کے تسان سو سڑک نہ اگر گال کر کے تو خیر نال چوڑے واپس آ جاؤ میں لکھ دا سکول جانے تی ہزار لڑکی سب تو آلہ تعلیم یافتہ آگو مت والے وہ استعمام کرنے والے سن جے تعلیم والے سن وہ کر کیتا ہوں. بندوبست کیا سارا روپیہ لایا تی ہزار لڑکی کوئی امے پاس کوئی یار کوئی سولہ پاس پتہ نہیں سڑک پہ پاس پاس فوج دا بیان سی ہماری عزت کا معاملہ ہے کسی نے اگر یہ روکنے کی کوشش کی بری طرح پریشان یہ ایمان دسو یہ سارے تعلیم یافتہ سر کوئی یعنی انپڑھ ہے تھی میرا سوال ضمیر ہے میں مردہ کالا کپڑا خٹن آخری ہے جی تیرے کوئی اثر ماسا کوئی کھڑا ہے کل دا ضمیر دا فیصلہ کر کے پر چوڑھی میں آخری مثال دیتی باٹا لانسی معاشرے کے اندر بدترین طبقہ چوڑیاں چوڑی جہی ہے وہ نسل کا نا خون کےفتہ گشتی نہیں دو نہیں دس نہیں ہزار نہیں تی ہزار سڑک پہ آ گئی اور سارے تعلیم یافتہ کوٹیاں بندوبست کرا ہوں تس یہ تعلیم شعور انسانیت دے رہی ہے یا کڈ رہی ہے اچھا ہاں متا کی آدھے پھر شہید ہو جاتا باندر سکولیاسی انہوں نے پتا بھی کیونکہ بولنا شہید ہو جاندے میں بات نہ تیرے مانگو کہ لانتی میں بھی شہید ہوں دس ہوں میں شہید ہو جاتا سور آ تی ہزار لکھا لانتی تماشاہی نے تیرے ورگے دلے جڑے نے سویرے سکل بھیج کے کروڑا پچھو پھر تیار ہو رہے ہیں میں پاگل کا پتر کہ میں جان لڑاں میں لڑاں میں مراں تو تیرا منصوبہ پورا کرنا ماؤڈی مرے ج میںرنا مجھ مارنے بیٹھا بیٹھا لیکن میں سارا گند کھول کے سامنے رکھی آنا کہ لانتی بنے سر اس طرح میں مرا میں باقی نو بچا شر میں میں تو تھوڑی سوکھ آ کے چشتی مرے کیونکہ دس رہا سانو ماری جان جانتی ہے میں مار رہا اپنی جان تلی ترک کے اچھا مار رہے ہیں اس لانتی طبقے میں جڑا خوش پرست بتل پرست بغیر مردہ بن چکا اور جہاں بتنا زمین ہے کوئی کترا ایمان ہے بچائیے بس ہوئی حال ہے جب روزگاری آیا نا صدر بنیا سوڑی پوسٹر قالی کیونکہ یہ رنتی ذہن وہ دجال تیار ہو ایک جرنل جانا تو پچھو جرنل لب آ جا چکر ذات اور شخصیت دے دشمن نہیں اچھا نظام دشمن آڈ دے جا نظام تعلیم قانون نظام سارا جو, اے جو اے آئے لانتی تو دے دے او دے او ہی ہے میرے کو پولٹری فارم والے جان گے پولٹری فارم والے پولٹری فارم والے میں انجینئر آتا تھا میرے کو پنچ سب بھائی داری مچما جناب آپ جناب آپ کہتے ہیں آپ کی کیسٹ سنی ہے ماشاء اللہ دیکھنا آپ تعلیم کے بہت خراب بولتے ہیں پھر یہ کیسے نظام چلے گا یہ پنکھا یہ گاڑی یہ وہ یہ عام سوال ہے ای جناب یہ دسو کہ تنوع یہ پتا ہے کلی فائدہ ہوں جزوی نقصان تے کلی نقصان تے جزوی فائدہ انکل من بندہ کی پسند کرتا ہے اور بےوقوف کی پسند کرتا ہے وہ ہوں کی بچارے سکولی سے کلی فائدے کا پتا جزوی پتا وہ اکا بکرا ہوگا میں پھر سمجھایا کلی فائدہ بتلا بندہ ہی بڑا فائدہ چزری کا مطلب ہے چھوٹا مثال ڈاکٹر کوئی بندہ مری ہو ڈاکٹر سے لت بدلی پیسے پلوں ہے چھٹی گرو جی بڑھ دے. شکریہ بکرا ادا کرتا کیوں بھائی جان بچانا بڑا فائدہ ہے لت جانی چھوٹا نقصان ہے کر لو سال ہو گئی بھی کلی فائدہ نقصان ہر سیا بندہ برداشت کرتا بلکہ خوش ہو کے قبول نہیں ایک چھوٹا فائدہ وا نقصان مسلم ہوں کسے دا ماں پیو مار کے ماں پیو کوئی بندہ بچوں کے سر ٹیک رکھ کے گبرایا جنام کسی لساخی کچا چڑا دینی ہوں کوئی بندہ آ کے کے یار ایڈا رحم دل بندہ کما لو میں اکھان بندے وساخی پڑا رہا سہنا مرادہ لتاں وڈی کھڑا ہے وساخی پاگل کا پوترا لان پی بچا بندہ ماری خا تم کیسے اکا کٹ گیا نکلا بندہ بندہ مار کے خون کی بہت ٹنگی خراب ہے خون جا رہا تین سو یہ سارا یہ ہے چھوٹا فائدہ یہ جزوی فائدہ کھی نقصان یہ ہر کاگل بندہ قبول کر سکتا سیاح کے نیڑے میں انہوں نے آخیا میں آپ پتا لگے میری گل سمجھ آ گئی کہہ ہاں میں جو کچھ دس رہی فائدہ ہے پتی بجلی جے پکا گٹی پلان کر کے جا کبالا ہوا پیا وہ تیروں پتا نقصان ہے تیرا اس تعلیم تیری لانتی نے دنیا تو انسانیت مکائیے دین مکائیے اخلاق پہلا تعداد سب کچھ ختم کرتے ہیں گو لکھ کا بالن بنایا دنیا کے وسر جوگے نہیں دے جی جی موئے نو بھڑے جے ہوں دس دے بربادی پاگل کا پوتروسی چڑھا کے مڑکا سک جائے تو جگہ سے دین ایمان ملک ہر شہاد آتی ہر شہ چڑ جائے سیاح آ گا کہ میرا پتینہ پا پانے نہ سکے پر دین ایمان تو غیرت اپنا مکے آزادی نہ مکے ہوں پھر میں آخری مثال دیتی میں مربے چل جاتا چپے اتوں سلوٹ تینوں مارنا پینا یا انگریز مارے گا تینوں کہ مینو مارنا میں ہی مارا گا میں ہاں جناح میں کہ ماں زنا کرنے والے جدو سلوٹ توں مارنا تے لاکھ لانا تیری کوئی پروفیسر سب کا اس گل لائی کہ اسلام اور سائنس ہے قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق کرنی چاہیے سائنس کے قرآن رلاؤ بس فلانا جی لیکچر دے رہا سائنس قرآن دے موجود انہوں پلیتوں ان شعور نہیں کہ اسلام شروع ایمان بالغیب بلغا تو اسلام شروع ایمان تو ہونا ایمان کہڑی شاید ایمان بل گائب مینو بل گا اچھا ہوں غیب کیا ہے جو محسوس جا اکل کوئی بڑا ہے جتنے تک عقل دی رسائی نہیں ہوں حیات بعد مماد مرنے کے بعد اٹھنا اس ساری زندگی رشتے ہو گئے روحانیت ہو گئی آمال دی جگہ ہو گئی نو سو کرو گیا محسوس آپ کا آواز اجریب ہوں سائنس دی حد محسوسات میں یعنی جو کان نال, نال زبان نال, جسم نال ہوا سے خمسہ ہوا سے خمسہ ہوا سے خمسہ جیڑی ہیں ان, جی ان نال جے چیز دا ادراک ہو سکدا ہے جیڑی صحیح معلوم ہو سکدی ہے نا سائنس دی اوہی حد ہے اس تو اگے سائنس مان سکدی نہیں کوئی اسلام سائنس دا مطلب گئی نا جی رک گئی نہیں ایتھے جتھے رک گئی اسلام اس تو اگے جب نام تو اسلام ہے اگے تے کٹھے کیویں ہون اور قرآن بھی اس یعنی سائنس کی نگاہ چاہاں کچھ نہیں تو اسلام آدھا اگے سارا کچھ منے گا اسلام پھر جباقی جب آغاز ہی تیرا ہے کہ تُوے من کہ او کچھ ہے جڑا کوئی حواس پا سک ہر کیٹے کر کے کسی سیاح مثال دیتی اور ساکے مثال ایک بندے کا روخ مشرق والے پس مغرب والے پاس ہوں ادھر تر رہا ہے کٹے ہو سکتے ہیں جہاں سائس ہے پستی تک محدود ہے یہ ادھر ہی چل رہا ہے اسلام روحانیت سبحان اللہ کا گیب آل ترک بننے لے ہے او جی میں اکبر اللہ بازی فرما دا ہے کبوتر اڑ گئے انجن کی پیس خدا باہر ہے دور سے دور دور ہے جو محسوس ہے وہ خدا نہیں جو خدا ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتا سائنس کیا ہے محسوس دا مطلب ہے سائنس خدا دے من تاں کر کے دان خدا دے من کرنے ایسے جیڑا سائنس والے میں پڑھ رہا سا ایک سائنسدان ہے برطانیہ دا برنڈ رسل وہ کیا ہے جنا چیر یہ نظریہ اندر کھڑا ہے کہ کچھ ایسے عقائد اور باتیں ہیں کہ جو مقدس ہیں جن پر اعتراض نہیں کر سکتے ماننا ہی پڑے گا جب تک یہ اندر ادھر سوچ کڑی ہے سائنس نہیں بڑھ سکتی سائنس واڑ ہی نہیں دوسرا مطلب کی نکلیا بھائی جی ایمان نکل جانا ہے اس لئے سائنس <laughs> واڑا ہونی ہے جس نکل نکل <laughs> <اس لحن> سائنس نکلنی اسلے ایمان <laughs> واڑا ہونی ہے پادری ہو گیا جن سور درس دے رہے حضرت اور اسلام لیکچر دے رہے ہیں مسئلہ کافر کر رہے ہیں دھوکھا دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں بہتان کر رہے ہیں اسلام لوگ غیر واقعی اور ناممکن کام جا کر رہے ہیں لوگ جا ممکن نہیں ہو ہی سکتا اسلام سائنس दूसरी गल मैं इत करा कि अकल परस्ती जड़ी है ना ये हर कोफर इतद है एक है अकल पसंदी अकल पसंदी दा मतलब यह कि अकल एक अच्छी चीज है लेकिन इसको कुदरत ने पैदा किया है के मेरे हुक्म की तस्दीक कर उन्हें समझते हुक्म हुक्म मेरे ना के मनते अमल कर क्योंकि अकल ना होंगी कागल की जाने हुक्म लेकिन अकलों ने दी है जान जा। पछाण कर मेरे हुक्म की पछाण करके अमल कर जिंदगी बना दल कबर की तैयारी है शब्दी अगले चल अकल प्रस्ती की है अकल प्रस्ती एवे कि खुदा के हुक्म अपनी अकल देखना जांचना जे समझ आना नहीं तो छे کتوں شروع ہوئی ہے یہ حضرت ابلیس تو شروع ہوئی دیکھو اللہ تعالیٰ فرما ہے سجدہ کرو کی کرو فرشتیا کو اکل ہے سی ابلیس کول بھی اکل ہے فرشتیا کتھے استعمال کیا کچھ فرشتہ نے استعمال کیا کہ ساڈا رب سان سر ہے اور کیونکہ رب پہ لیا تھا فوراً ابلیس انگلش کتنے استعمال کیا کہ میں پرکھا کہ پھر بکواس پکڑتا میری سمجھ آ سکتا کرائے گھروں کے لانتی بنیا ایسا سوایا ایسا بڑا ہے کہ مسجد کی بانگ ٹی وی کے سوری مطابقت ادھر جڑنی جنا چر اس کنیر سور دی تدا نہیں کرنی ار بانگ نہیں ہونی دی مراد جہاں ٹی وی والا لانتی, لانتی لانت پی کھڑا ہے لانت لئی کھڑا ہے بانگ ہے چکلے جا ساری ایمان نال دس بانگ دی اڈی تو Heen بانگ اٹھے ہے چھکا جی آ جاتی ہے دیکھ دی لانت اتے سور کا بچا بانگ پڑھ گیا خڑا اس سور د بچے کی نقل اتارنا لانت لانت پی رہی ہے جڑا اتارے گا بھی لانت چاچی آئی چاچنی آئی مزہ نہیں آیا چکلے دباہ رہی بہت ہاں امام جی انگلش والا منگتے تو سنے گا تیو جدر نقل ہونی آرام ہے فاشک فاجر بندے دی نقل جی فاسک جتیاں پاؤں مومن جتیا نہیں پا سکتا یعنی دیندار بندہ لو گل کرو اسلام چی پابندی یعنی فاسک دی مشابت نہیں کر سکتے فاسک عمل مخصوص ہوگا وہ مشابت نہیں خاص کرتی جیسوس دا کا Bien, دربار کا خطیف ہے صحیح دماغ چھوڑ دیتا ریڈو اسٹیشن پیغام آیا so مول صاحب چڑ جی کرنا نہیں جی جانا آخر چو شی کی میں روک رہا پر نہیں جی میں ریڈیو اسٹیشن اپنے میرے بابا جی جی جی نہیں جنا میں ریڈیو اسٹیشن ویخنا مینو بے وقوفا ریڈیو اسٹیشن ایماندار اسٹیشن اجڑ جائے ریڈیو اسٹیشن دا حضرت ویخ گوارا نہیں ہونا بھی سال خطیب رہنے اتنے دا ت ہوں پی سارے درجہ لیا کرنے پچھو دتا بدواوا دے گا لانتی میرے دربار سے آتا وہ سن اللہ انہاں دربار سامنے دتا تو نا پہلے ہوں تو جی باہر گول چکر جب ہے دا دور تو باہر کھلے سڑک پہ بڑے نہ گول پارک جب بنے اتنے پرانے پرانی ایک عمارت ہوں سی بسے ہوں مدرسہ ہوتا ہونا یار سامنے چیزاں لٹکیاں ہوجرے ڈنڈے اس طرح سڑک ایک مسجد ہوں سی اس طرح چیٹ آرشیا ختم چک کے نا پران جائیے نا پارٹی والوں کے سیٹا نکل جائے گا مڑ کے جائیے تو اے ساتھ ہوں بنی کڑی مسجد بڑا وہ چکا دتا ہے نا تابوت مولنا دا ادھر لائیا حکومت چکایاتا سرکار دا مقبول بندہ سی مولنا سہی سا سن ج بندے آدیات کرنی آتے سیر کر بنا سر دربار پھر فرمان سن میرے کو میرے کو جن بھی آتے مایا یار افسوس ہے ایمان کی دعا کسی کرائی اینواد مینو نے پتہ ہی شیخ صاحب میں اٹھتا میں جاننا دنیا دے کتے نے یہاں کی تعلیم کی سڈا ہی من ٹور جانا پھر فرما سن سانو پتا ہے فرمایا جڑا آ چلا دربار شریف تے چادر تے دعا منگتے ہیں فرمایا پتا ہے کی منگتے ہیں کی منگتے ہیں کرسی منگتے سانو سیا جلال شاہ صاحب دیکھا سیا جلال شاہ صاحب فائد یافتہ سن میاں ساخر میرا جی نہیں کرتا میرا ایمان جایا ہو سنما سن کہ میں اتنے جدو چھ کتار ہو گیا معلوم سن کہ میں شاہ صاحب ارد کی حضور میرا جی نہیں ہر رہن میرا ایمان بڑی دا صاحب فرمایا جلال شاہ صاحب میں آگا دور کو پوچھا گا جی اجازت دیتی جی. oh شاہ صاحب دیکھا oh آپ نے فرمایا فرما دینے کوئی اجازت نہیں اخر وشال اتنے ہوا ہی آپ نے رکھ لیا oh مقبولیت یار ہیں اور صاحب دستے نے کہ ہاتھ نال اپنا کنک اپنی کٹتے سن زمیندار سن کنک بیجتے سن ہاتھ کنک کٹتے سن گاہ کے جنگ کٹھی ہوتی تھی ساری گری میں یہ سن مینو ایک گاندہ یار تلما کی تاریف نہیں کرنا میں کہ اتری دے آلے ہو تاریف کرانا <تصفح> چانے سورج چڑیا ہر بندہ تریف تو مجبور ہے نہیں کرے گا تو منہ تو پینے تو تب چبلا چاند سورج بن آخر کی ہر بندہ تاریف کرے گا چمنی دلنسر نہیں ہوسان بھی آلم بڑو بھی تاریف کریے آخر کی لڑ کولم سن میں شفت کر تو میرے والنا پگام بھیجیا میں انہوں نے ویکیا نہیں بہت ہو گیا پہلے میرے نہیں ملاقات ہوئی لیکن میں تاریخ جناب چیز تکریف ساری تاریف کرے زبان سڑے ساری تو بکری جمنی تاریف سلسر کا ایک پکا کپڑے کالا کر چڑھتا جنا لیا ایک بکواس اگلے دین ایمان مار گول کر دے گی یہ سور کے بچے کی تریف آ چان دین تریف پھر آخر کی لڑ کون کر یہ اکل پرستی کا دور ہے شیطان شیتانگ بابا جنوبی جنو, بردی بے جنو بے گے ہاں جی یہ بتائیں جی کل مین فون کیا بندے آ کے جی اتنے سوال کر رہے بندہ بھائی بندہ رکھے چار بیویاں تے عورت رکھے ایک مرد ایک ہی ظلم ہے کتی کا میں دا, دا بچہ ہے مسلمان سور کا بچا کا رب نو ظالم آخ دے کتنے تک کرد میں میں انگریز تے اگریز دے تٹو حکومت ظلم کر رہے نے ہاں. لفظ ادھر بولنا ہی کی رہے لانسی بچے ربل اعتراض کر دتا ہی نا تو سردار حکومت کے اعتراض کرنا جی پیوں اپنے دے تُسا ظلم کیوں کر رہا جی چوڑے دا بچہ ادھر بول نہیں دا بکواس کر دیا سلا کرو دی دوزخ نیڑے اینا دا دا کر ادھر نہیں بول سکنا سور کا بچا بکواس کر دیا ایک دوسرا پھر میں یہ تر چیش کی جوب کو, کو نہیں میرے کو جواب ہے تتا جو نت دیں گا آنے والے میں کیا سڈیا بیویاں الحمد للہ مطمئن نے ایک د کدی نہیں آخیا کہ دوسرا جے تیری نہیں کلو کجرا سانو پریشان کیوں کرنا موچھ ڈنڈے لگے دیا گے بغیر پیا بچہ تاریا بیبیا نسا سمجھ لائی اپنی کھوتی ویچ کے تیری کھوتی جے نہیں کلو ایک کسور ساریاں نو ایک کھاتے نہ لکھ ہوں دس میں کیا ہے جواب <laughs> شیطان منظور آصرف چورے شریف میں آزم تک بکواس کی جلال پور بٹیا یہ کیا ہوا ایک مرد چار عورتیں کرے اور ایک پر اور پھر جناب اگے جنت میں بھی پہنچ گیا تو جنت میں مرد کو ستر سترے اور عورت کو وہی ایک مرد جس سے بمشکل دنیا, دنیا میں جان چھڑائی یہ پیر خندی ہوتے تقریر کی میں بندر دسیا انہیں کیسے سنائی کیا وی میں کہ انشاءاللہ شاء اللہ علاقہ چڈے گئے کیوں نے جلسہ رکھو بندہ رکھیا جلسہ جی پانچ سات ہزار کا مجموعہ ہوا اتنے ویچو گے علاقے دا انہیں اٹھ کے ایلان کیا انہیں آخیا خبردار ایسے کوئی اگر چو چنا کی اپنا دار آ پوے گا باجر حضرت میں رکھا ہاتھ میں ساڈی ایک تو مطمئن نے تھی بلا ٹکی کھلا اندر جی میرے کو چاہیے تاریا ایک کھاتے نہ رکھ تیرے آستے سے تیرے آستے تیرے تو لن سی آس چلیا میں لائی مام بخاری خبر تھی ہے دروازے جہاں کو ٹان ٹو کرے گا جے جی آپ اپنے خالق دے جواب نہ دے تو بندے اللہ ہاں. جے جی اپنے رب سکول جواب نہ نسل ہاں. جی ہے نا رب رحمان دے بندے ہیں جنا بی بندہ تو اتنا وہ جی تصو فلانے صاحبزاد دے متعلق الدین گولی دے متعلق کی آدھے جی سرکر متعلق کی آدھے جی میں کہ میں کسی متعلق کچھ نہیں آتا میں آخنا دربار والے سچے نے تتفق ہے میاں صاحب متفق ہے میاں صاحب میں کیا فرماندے سن ایک آیا مولوی انہیں کی مولوی فاضر آپ کرتا حضور دعا فرماؤ میری نوکری لگ جائے آ فرمان عیسائی بننا عیسائی کی میں ملازمت کرنی آ فرمانے خیالی پلاؤ نہیں پکتے جدو جا دیم اپنا عیسائی سے بن جاویں گا میں کہنے کی میاں صاحب دا فرمان ہے کیا میں میاں صاحب رامت اللہ علیہ داڑی منہ اگلی سات چلو دے سن کہ نہیں میں دے سر دیکھا کھان گنجا نواز گنجا ووٹ لڑی کھڑے نے سارا کچھ کی بزرگ شمار پہ میں کیا ہوں دس میاں صاحب گا یا میں آنا کہ میاں صاحب سچے نے میں میاں صاحب کھلونا تنا میں سجادے گا تینو سجادے مبارک مینو میاں صاحب مبارکر میاں صاحب تور دی دی تو تو شمائل ہے بے نظیر تیریا ساریاں آدت جنت دیا ہورا والی میں اس بدل کو میں با کئی بار نال دسی جی جنت دیا ہورا ایویں نہیں تو چاہیے نے ویلے چنگے آپ سوچی ہورا اوے ہی نے پھر دودا کھڑا پاسا وارے نہیں سڈے میں کہ مرے پھر سجا دینا من دربار والے تو سڈے بچے گلت فہمی آ ہے تو سر سمجھے پیر کا پتر پیر ہوں اصل یہ لانا سڈے چ گئی ہے کہ پیر کا پتر حالانکہ پیر دا پتر پیر نہیں عالم دا پتر عالم نہیں پیری فقیری درویشی یہ محنت مجاہدے نے اللہ رسول دے دین پچھے کرنا سڑنا اے کیتیاں لبدی علم بڑے لبد نبوت اتا کیت لبد ربدی اتے وہ اتا ہے محنت دا کوئی دخل نہیں اے نہیں کہ عالم دا پتر آلم بن کلو پڑے کچھ بھی نہ یہ نہیں ہو سکتا پیر دا پتر نام راکتا, اتبا انگریز کی کرے دے آخر میں بنے گا جی اتبا رسول بھی کرے گا میں کلہ بندہ اقل دا علاج کرو تصا ایسا سمجھ بیٹھے آ پیر دا پتر پیر ہے باہیں جو مرد کرے ہوں میاں صاحب رحمت اللہ لائے, آپ اپنے مرشد پاک آسان جانے مرشد دا اندازہ لگا ولایات اے اے نہ مراد بت پرستی آ گئی اچ مرشد پاک دے دستھان مکان شریف انڈیا بادہ مرشد باد مرشد مرشد تھے نا کوٹلا شریف آپ دادے دے آستان دد مرشد آستھان سے جانے سجا دے, آستان دے جاندے سجادے ارد کرتے ہیں ہزور اج ختم شریف ہے جناب شرکت کرنی ہے بزرگوں کا ختم ہے اج ایمان سونے لکھ کے لفظ لکھے آپ فرمے نے سر صاحب صاحب آج دربارہ والے بزرگ ختم سے ان چیزوں خوش راضی نہیں ہوں آپس دیا لڑائیاں چڈو اگریز کوٹ چ نہ جانا پونا ہو لڑائیاں چھڈو ختم نہ اورس پاوے کرو تو میں اگلے دن آخیا میں سچی دفاع برائلر قوم دا ارس کدی کدا ہویا سجادے دا سچی دفاع ایک ارس کدا و کھاؤ تین روز کدا نمازا کدا پردہ کدا پتہ نہیں کی کی قضاء کی تھی اللہ دا محبوب قرآن حدیث شریعت ارس دے گیا گیا جہاں دے گیا او کدا ہویا پیا سارا لیکن ارس کدا کیوں ارس سا نال سال دا خرچہ ٹرد <laughs> جاب سورد گی پاگ کے دربار سے جانا شرف اوتری شکر پڑو تا تو شکر حضور کے دربار چلتا پا میں کیا جی کدرے اس مسلمان سننی نت لگ جانا کہ جیڑی حکومت مکے والی ہے مدینے والے پاسے تھڈو جان دیندے ہی نہیں آکھا سی حج تر کرنا کیوں کیسا حج جہاں کرنے حضرت فرماندہ ہے بریلوی وہ فرما ہے کہ حضور سرکار دی زیارت دے بہانے خدا حج کرا چی رو لمبے آدمی زیارت تو روک دے نا سب جان نہ دے دے ایسا حج نہیں کرنا تو ٹکر نہیں سی چلنا عیاشی بدباشی ساری چلی میں ٹکڑ پتر ہاں جی اس کے توفیل رب نے حج بھی کرا دیے اصل اصول حاضری اس پاک درج اصل جا رہے دا بہانا سی سونے کا یار ہاں جیسا لگتا ہزار کوئی شہ نہیں لگی یہ لانتی آ گیا بھی گولی مار دیا اچھا تو گل مک گئی پتا ہے نا تو گولی جیسی حکومت والوں کا اپنا کو دودھ تھوڑا مثال تو بند رہی باندر نچد کے بندہ آ کے جی باندر نچن دیا بے وقوف مرچ کوئی ہور ہوچاؤ دیا تو بچارے ایگے ہی نہیں یہ مایا یار سب تو بڑا جانور بے وقوف ہوتا ہے سب تو بےغیر جانور سور ہے لیکن خوتا بے وقوف ہونے کے باوجود بھی احتجاج کر لینا نہیں چکو کرو تو میں سب تو بغیر جانور جڑا ہے وہ سور ہے سور ن بھی چھیڑو تو ان کی گیرت بھی اٹھ پی وہ کتلیاں تیرے وسن تی گیا تینوں میں کضرت صاحب فرمندے پر یار पता नहीं साम किसे तुर गई की बन गई है खोसला बह जाता इना जिना मर्जी टैक्स पैन जो मर्जी बदल पवे छेत्र का पौले का जिलत कायम क्यों करिए तो बेगैरा जानवर सूर है छेड़ो उठ पे जिना मर्जी छेड़ लाली गल सा ایسا نہیں کسی کو جاتا توضا توضا. خیر و بے زمیری دی. ہر ذلت ہر ہوپاری ساری قوم برداشت کر دی پر خدا در دین برداشت کر دی. او نچوڑ کٹیا اس قوم ہوں یہ نواز گنجے یہ بد نظیری پیپل پارٹی کیڑا سور اس قوم نو سامنے متے چجا نہیں اور کنوزمایا نہیں اور ہزار بارہ نہیں ازمایا اگلے بارٹ نہیں دیں دوسرے اس بار ہی ہے کتی کا بڑا سور کا بچہ انہوں مل گیا کہ سچی دسیا جی لیکن رہے اتے ہی نے خدا دن ندی نہیں نک آخیا یار چارج آل پاس چلنے آخر کدی قوم نے ہر ایک دے چنے سوائے خدا رسول कौड़े सिर्फे हां बंद बहस करने दीनानाथ नहीं दो बंद आने बहस करने कर दी बेचारे एक गल चलेटे जाए उन्होंने चार बंदा की बात कर सकता میں انہوں گل کیتی میں کہ یار گل سن تعلیم یہ شعور ہے پھر کی میں کہ ٹھیک میں یار چڑھ توں اس گلو یہ دس موازنہ کر تعلیم دا ان وال دا دیکھ انسانیت کہنا ہے اگر تینوں تعلیم والیا زیادہ انسانیت لبے تو میں جرمدار ہوں پھر منن سے تیار ہوں अगर पड़ा है ज्यादा तो फिर तू मन मैं फिर मिसाल दी मैं दस चूड़ी उन हो के तू जाके सवेरे तेरे इलाके मैं के चूड़े होने नी आखिर तू सवेरे चूड़े आ पांच हजार देने अपने रन नु में इत नो किलोमीटर इन्ने मिनट च करे अपनी खिदमत वेखी मैं क्या जी इनी गल तू ادھر کریں تو چڑ توں جٹ بندے دے کسی مسلمان نئے تیری دھی نا بھائی لفظ بول کے لڑکیاں ماں پی تعلیم ایک کچھیاں دو کے حکومت نہیں وہ بھی تعلیم یافتہ جہے احتمام کر رہے سن وہ آلہ تعلیم یافتہ سر انہوں نے آخر بابا ایسا کی کرنا کڑیاں نسایاں پانچ سو انم دیا گے یا کسی کا نمبر بتا دیا گے لالچ ویک ہے پانچ سو کا وی ہزار کچھی پا کے روڈ دے آ گئی میرا تھن ریس جاری ہو گئی لاہور دجرالے وکری اسلام آباد بکری وکری ہوں یہ جد میں گل کی تیار ہاں میں کہوں تو فوج نے بیان دتا ہے ہماری عزت کا معاملہ ہے اگر کسی مولوی نے روکنے کی کوشش کی تو بری طرح پیش آئیں گے کس کا معاملہ ہے عزت کا مطلب دیکھ عزت ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر ہے ان پڑھ سمجھتا ہے کہ میری لک جائے لوگ غیراںت کنجر پہ سمجھد ہے کچھ پا کے ہندو سکھ چڈے ویکنگ تے پھر عزت ہے جی روکے گا وہ بےزی کا کردہ ہوں آ گئی گل کہ گلاشر کیونکہ کتی قوم گلا گلام ٹو جا نہیں بھول جا لانسی پتا ہی نہیں لگتا عزت شاید ہی وہ نو عزت نو بےزی سمجھتا ہے غلامی میں بشر عزت کے مانا فون جاتا فون جاتا بہن کر توق enfin. لانت کا خوشی سے, جاتا آجا آجا اللہ! اللہ! <Lisa> आ, خوشی سے پھول جاتا ہے بہن کرتا خوشی سے پھول جاتا ہے لیکن رب جو ہدایت دا حق کہ فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے بھی تھا سات ایسا بھی پتا نہیں کن مینو کر فلانا تیرا استاد آتا کر استاد فیض سی دورے جا لیے سر خدا لب گئی شکر نہیں پڑے گا کہ کیا ہوں یہ آخنا چاہیے یار پہلو مریض سری صحت گلپ ہے ہوں وہ پہ غلامی اے دی لانت چیزی اور یاد رکھنا گلام کی سفت ہوں اپنے خوبی نو ایپ سمجھتا ہے اور جا ٹ بنتا ہے نو ظلم سمجھتی پی گلامی بھی لانت کی غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا پہن کر توق لانت کا پھولیاں نہیں سماؤں باہر نکل کے ترقی ہو گئی ہے لے لے لے لے ہی دنیا جان خوشی سے پھول جی میں جدو یہ گل پھر شہید نہیں ہوئے وہ میم آہید نی ہوئے تسی مار دے کیوں میں بے وقوف ہاں کیوں شہید ہو جا ہے پیچھے تیار پیا کرنا جن تیار کروڑا پینا مرادہ میں اگے دس مار کروڑا تو سکول تیار ہوئی کچھ والی بیلی تیار ہو رہی نے میں قتل کر رہا لیکن لانتی میں وہ قتل کر رہا کہ پچھو موٹی نہ اللہ میں تینوں کی پتا میں کتنے بیٹھا کی کر رہا میں ساری محنت نہیں جو ٹکرا جا سکول اپنا کھولے جلوس ہے نہیں ادھر نہیں ظلم ہو رہا ہے لانتی لڑکیاں ظلم ہو رہا ہے لائن کی آئی نے کیوں بھائی حکومت دکے نہ کھیا خوشی نال آئی پھر لکھ لانا تو اس تعلیم دے جی خوشی نہ لایا اس کام سے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی پھر وہ لاجواب ہو گئے ٹھنڈے ہو گئے میرے چھپے بکو پھر مینو پھر گل سکالیم دی ہوئی پڑھا گے حوالہ سکول جی پڑھو گے بےوکوف کا بدھوگا یار سوال ہے جی بند آ کے یار تلانے یار تیرا گسل کم بے وقت گٹرا چسل ہوتا پلیت ہو جائے قردوی پڑھا یا سکول نہیں آنا مولوی پڑھایا ناگریز تو قرآن ہی پڑھا ستا مولوی پڑھایا نا تو قرآن آپ کتاب سکول تو بغیر آ جی باقی پیچھے کہ علی دروازہ علی دروازہ لو علی دروازہ ہے سکول کا دروازہ نہیں یہ نہیں فرمایا سکول دروازہ ہے علی دروازہ علم علی کا سکول الگ ہی نہیں کیا تلک انہوں پہنچ گئی ہے دماغ ایڈے بے وقوف ہو گیا ہاں جیلا گل ہوئی تو میں وہ کہہ یاد چھو جنہیں سب نے امریکہ یاد کیا جسے خدا اعتراض ہوئے چار دیویاں مرد, مرد نتی عورت چار مرد کیوں نہیں اور یاد رکھنا میری گل دین نبی پاک سرکار ہر دن ہر نبی اکل پرکھ چ نہیں آ سکتا اقل اتنے آج منہ من ہے اپنی اللہ دے حکم اگے آجت کرے جن سلان سین ٹورنا ہے وہ مقابلے وہی درجا لے وہی شاطان وہی ابوجا ہے وہی سارے. سارے جو جان پریجنا ہے نا یہ اقل پرستانچنا میرا سوال است آ فلانی شاید دس میں دساگا تر دی گرم سوال لبی پھر نا مراد شیطان بندے وہ شاید دسو جنوت پتہ نہیں این وار کھی کری ہے اتنے جی اسمان پہ آیا پتہ نہیں پورا نے جن بارہ ذکر آیا فلاں سے سفید فلاں مرادہ میں کہ جائے کسی ایسی تھان پہ پتہ نہ ہوتی کی پہچان ہوئے گی مسلمان کاقت کی جنازے کا کی کرا یہ بھی آم سوال چاہیے جیوفیسر آؤں میں آرخا انہیں لایا میں تھوڑا لایا جی برخا ہوتا تو پچھاڑی دلتی بندہ بنا دین پچھڑی جب مریا ہوے سائی مریا کہ مسلمان رن بنائی کہ نہ رن پچھڑی اور مسلمان نہ سکھری کوئی پتہ نہیں لگتا ان پوچھو میں سلام ہوتا پچھانی جی سی بھی چیز ہے جی جی بندے دے ہوکاح نہیں ہوں نہ تے جنا نہیں ہوں کول تے نکاح نہیں نہ ہو نہیں دو چار ہو جی گل چلو ختم کری گا پورا نکلے ہوں گے جی واپس چلا گیا اگلے دن غلام گفار صاحب سنائی گل گیا اسلام آباد نیت پنڈی منڈے نے ماپیا آخیا واہ کرنا تی اپنے آپ پسند کر جڑی انہیں سبھی بین ہاتھ رکھا می پسند خشمون خشمون آسان مارت مارت کسی کر بلے ہی نا سویرے آئی ہے کفر زلم کا ملیا ہے کہ اس لاندے